بسم الرحمن الحمد صلی اللہ و محمد اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صفیہ شاہ بات ون الرباشہ باقی تمام شامین خارنگرام برادران صاحب و شہم وسنفاف سلامت کرتے ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر تین سو ستہتر ابلک بیس ہے آ, تین سو ستہتر شروع سابی تک کے دروس کی تعداد بیس جو ہے چونکہ اس وقت ہمارے در سلسلہ درست اوراد فتحیہ کے اندر ہیں اوراد فتح میں سے اس کا حصہ علی ملک الجبار کے حصہ جو ہے شروع سے لے کر ملک الجبار کے یا اللہ تک جو ہے اس کو میں حصہ عالف سے تعبیر کے ملک الجبار والا حصہ تو اس سے تو عوراد فتحیہ کا درس نمبر بیس ہے شروع سابی خانی۔ تو تین سو ستہتر شروع سے آبی تک دس بیس جو ہے عورات فتحیہ کا آج بیسواں درس ہے تو آصف اللہ علیہ سے لے کر جو ہے ابھی آیت الکرسی جو کل اللہ کل حمد حمدی وا فنع مکاء والی جو ہمدیہ دعا, دعا ہے وہ جامع دعا تھی یہ دو درسوں میں کلیئر ہو گئے اور ابھی جو ہے آیت الکرسی ہے جو صبح کے عورات فتح کے اندر ہیں آت الکشیق جو ہے اللّہ لا الہ اللہ بس الرّحمن الحیم اللّہ لطاح جوسنۃۃناوات منظیشن یا علام دما الم ولاَََََََََت البس من علم اللہ بما شاء وس کرماوت ولا حفظ ماں ولعلیم تو اس مبارک آیت قرآن پاک کی عظیم آیتوں میں سے ایک آیت ہے ہاں جی اور یہ بھی ان آیتوں میں سے جس کے استقبال کے لیے اللہ نے جب یہ صورت یہ آیا اللہ کے پیارے نبی پر جب نازل فرمایا تو ہاں جبیل عمیم کے ساتھ اور ہزاروں فرشتے بھی اس کے استقبال میں آئے تھے دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے یہ آیت القرسی جو ہے ہاں جی یہ سرہ توحید سورہ اخلاص کی اشارہ سمجھو ہاں جی اس میں اللہ کی توحید کو اختصاراً بیان کیا اس میں اللہ کی توحید کے ساتھ اس میں ذات کا ذکر ہے اللہ کے صفات دونوں کا ذکر ہے تو اس میں اللّہ اللہ الہََََََََََََََََََََلاقیم اس کے توضیع جی کے اللہ اللہ پہلے الہ۔ اللّہ کی تو اللہ الا اللّہ اللّہ الہیوم اس پہلے ایسے کی میں کل دس ایسے ہیں ان میں سے اللہ الَہ یہ خود خصہ ہے جملہ ہے اللہ دوسرا جملہ ہے تو اس میں لفظ اللہ جو ہے عربی زبان کے سوا لفظ اللہ کے بارے میں کسی دوسری زبان میں اللہ کے اس میں ذات موجود نہیں ہے یعنی اللہ کے ذات کا جو نام ہے ذات ہے باری تو وہ لفظ اللہ ہے تو عربی زبان کے علاوہ قرآن پاک کے وہ بھی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں اس لفظ کا کوئی متبادل لفظ نہیں یہ حالی کے کائنات باری تالا کے اس میں ذات ہے اس کے ذات کا نام جیسے ہم مثال ہے کہ ایک ذات ہے صفات نام وہ نام جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے لے شروع دن رکھا تو اس کا ہمارے ذات کا نام ہے ہم پیش آئے پھر آپ کوئی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں کوئی انجینئر لکھتے ہیں ہاں کوئی اور مثلاً ثاقب انیس مثلاً جیسے بندہ نے رکھا تو یہ آپ کے بعد میں جو ہے صفاتی نام ہیں وہ بھی عوری نام ہیں ہاں جی لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے یہ اللہ اس کے ذات واجب الوجود کا نام ہے عارمی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان میں اسی اسم کے متبادل لفظ نہیں یہ اللہ جو ہے خالق کائنات باری تعلق اس میں ذات ہے اور یہی اسم میں عظم ہے اور اللہ سے مراد وہ ذات جو تمام کامل صفات کا مظہر و ممبر یعنی اللہ سے مراد جو ہے وہ ذات جو تمام کامل صفات کا مظہر و منبر یہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے یہ اس میں اللہ کے ساتھ جو ہے باقی تمام جیسے اللہ اللہ الرّحمٰن یا, یا اللہ اللہ کی ذات کو آپ بکا رہے ہیں پھر اس کے بعد یا رحمان یا یِّّرحم یہ سب اس اللہ کے صفات ہے اور اللہ سے یہ سارے صفات اسی ذات سے ظاہر ہوتی ہے یہی ذات واجب الوجود مظہر رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہاں کریم بھی ہے رسمی بھی ہے وسیر بھی ہے حلیم بھی ہے جتنے باقی عظمین سب کا مظہر اللہ ہی کی ذات ہے اللہ کی ذات ان تمام صفات متصف ہے اور یہ جملہ جو ہے اور راد کا جو ہے جو اشارے ہیں جناب انص الصاب نے شرح کے سفر نمبر انختار پر لکھا اللہ اصل میں الہ تھا اس کے بارے میں مختلف قول کوئی فرماتے ہیں اس کا کوئی مشتمن ہو نہیں ہے جس طرح اللہ کی ذات کا جو ہے کوئی شریک نہیں اس کے اس نام کا بھی کوئی شریک نہیں اس کا کوئی مستعمن نہیں ہے یہ سب ایک قائل ہے لیکن کچھ لوگ فرماتے ہیں اس کا مشتمن ہوئے کہ فلاں لوس سے بنا ہے اس میں مختلف اغوال میں نے یہاں ترباً دو مشہور قول لکھا ہے تو ایک کالے حاصل میں الہن تھا ہمزۂ اللہ شروع سے تحقیق حضب کر دیا تو اللہ ہوا تو اللہ کے مشتمن ہو کے بارے میں دو کالے اس لفظ کے لحاظ سے اللہ تھا پھر کے حمزۂ کو ہٹا اللہ ہو گئے اور اللہ کے مشتعہ کس لفظ سے بنا اس میں دو کالے مشہور دو کالے میں نے دیکھا اور بھی سے قول ہیں تو اللہ جو ازمادۂ اللہ یا الہ اضباب فالحیہ فالوص ہو اور بے معنی آبادہ ہو یعنی عبادت کیا ہے ہاں جی اللہ یا لوگ فیل اب ہو تو عبادت کیا اور یہاں جو ہے یعنی با یعنی عبادت کیا اور چناں جی اصلہ ہو آلہ فعال بے معنی مفول لیکن یہاں پر یہ اصل اس کا الہ ہے الہ سے بنایا تو بے معنی مفول ہے معفول یعنی یا کہ لحاؤ معلوفن یعنی اے معبودن بس اس معنیٰ کے لحاظ سے اللہ بے معنی جو الٰن سے الہٰ بےفعال ان کے ذم پر اس پر ال کا اضافہ ہوا ہے الطاریف کے لیے ہاں جی تو الضات واجب الوجود کا نام ہو گیا پھر وہ معبود کے معنی میں ہیں الہ جو ہے بے معنی محبوب محفول یعنی معلون کے معنی میں ہے یعنی اے معبودن بس اللہ یعنی معبود کے معنی میں ہے اللہ کے معنیٰ معبود ہیں بس اللہ یعنی معبود کے معنی میں اس لیے جن لا الٰ کوئی معبود نے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذات وجود کہ وہی حقیقی معبود ہے دوسرا یہ بھی احتمال دیا کہ اللہ عالیہ سے مشتاق ہو جو کہ اصل میں والیہ یا و لہ و سے ہو واہ میں بدل کر عالحہ یا الہ ہوا ہو اور عربی زبان میں ہے جیسے احاد ال میں واحد ال سے ہے واحد بھی استعمال ہو اس میں واؤ استعمال لے لیکن آہاد میں واو کو عالف میں بدل کے استعمال کیا کے احاط ون معذروں کو ایک ہے تو اسی طرح یہاں پر جو ہے علیحِہ آل اصن میں جو ہے وہ یا اللہ اللہ ہنس واو حمزہ میں بدل کر علیہ یا اللہ واہ ہو اور پھر بے معنی تحیر ہو یعنی اللہ کی ذات طاہیر ہو تو کیا اللہ کی ذات ایسے عظیم ذات ہے ہاں جی جس کی کن ہے معرفت جو ہے یعنی کما حق و معرفت تمام مسجد کی کن ہے معرفت سے تمام معلوقات حیران اور متحر ہے پھر یوں مانا ہو جائے گا یعنی اللہ یعنی ایسی پاک ذات جس کی کما حق و معرفت سے ہاں جی تمام کائنات تمام محلوقات موجودات حیران اور سلیکسرات حیران اور متحیر ہے پریشان ہے یہ کیسے عظیم ذات ہے چونکہ اس کے صفات بھی مطلق ہے اور اس کے ذات کے وجود بھی میں اطلاق رکھتے ہیں ہر چیز میں چنانچہ جی اکمل نو انسان تمام انسانوں میں سب سے کامل ترین ہستی حضرت خدمی مرتبت حت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے آپ سب ہاں کا معرف نہ کا حق کا معرف کا ہیں یہ عور شریف میں بھی آیا ہوا ہے دوسرے بحادی کے تعاون میں صف کے بزرگوں نے اس جملے کو بار بار کوٹ کیا ہے یعنی اللہ تو پاک اور منزہ اور بے ایف ہے تیری جتنی معرفت پر پہچان ہونی چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی پیرنبی حرم صفحان ہے کہ اللہ تو پاک اور منزہ اور بے عف بادشاہ ہیں ماں عرف کا ہم نے نہیں پہچانا تو اس کو حق کا معرفت ہے جتنا پہچاننا چاہیے تو اس لیے جو ہے اللہ کا علیہ علیحہ ہاں جی سے ہو عالیہ علیٰیا اللہ حاصل میں ولان سے تحجور کے معنی میں ہو ہاں جی اور حیران اور پریشان ہونے کے معنی میں ہو حیران و متحر کے معنی میں چونکہ اللہ کے ذات جو ہے انسانی عقول اللہ کے ذات کی معرفت کا موقع ہرگز ممکن نہیں کیونکہ بندہ محتاج ماں سے بندہ مقیت ہے اللہ مطلق ہے مقیط ملق کو ہرگیز احاطہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں ایک خاص زمانے میں اس سے پہلے بھی نہیں ہے بعد میں بھی نہیں اللہ ازل سے ابد تک ہے تو وہ اذہ جو ازل سے ابد ہے اس کو محدود دن دنیا میں رہنے والے انسان نہ پہلے سے نہ ابھی ہے وہ کیسے پہچانے گا ہاں جی ہاں اس کے لیے اس کی سابقات جو ہے اس کے جی اس کو پتہ ہی نہیں اللہ نے معلومات کو کیسے ادا کیا کس طرح خلق کیا کب خلا کیا, خلق کیا اس عظیم آسمانوں کو زمینوں کو کہکشانوں کو سورج کو چاند کو ہاں جی اس سمندروں کو پہاڑوں کو کیسے خلق کیا ہاں انسان جو ہے معلومات میں ہی غور و فکر کر کے دان رہ جاتا ہے کیسے خلق اس عظیم سورج کو جو ایک, ایک مکمل طور پر آگ کا ایک مجسمہ ہے آگ کا ایک کرے ہے آگ کی ایک زمین ہے یوں سمجھو ہاں جی اس جس کو جو ہے پتہ اس کی وزن کتنی ہے کتنی خرفوں ٹن ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس زمین سے کتنا گنا زیادہ ہے کوئی ایک سو بیس گناہ بولتے ہیں کوئی سے بھی زیادہ تو اس کو کیسے ایک نظام میں فٹ کیا اس عظیم آنکھ کو کیسے نظام میں فٹ گیا کیسے ایک نظام میں ڈالا اور وہ ایک سیکنڈ لمحہ آگے پیچھے نہیں جاتا تو اس اللہ کی قدرت کو انسان کیسے سمجھیں گے لامحدود قدرت کے مالک اللہ کو لامحدود علم کے مالک بندے اللہ کو وہ انسان جس کا جس کی قدرت بھی معدود ہے علم بھی معدود ہے وجود بھی محدود ہے ہر چیز محدود ہے کیسے پہچانے میں اس لیے جو ہے اللہ بنی وہ ذات جس کے معرفت سے تمام موجودات حیران اور متحر تو اللہ جو ذات واجب الوجود اور اس عظیم کائنات کے خالق و مالک رب و الہ اور رازق کا علم شخصین ہے اسی, اسی ذات کا معین اور مشخص نام ہے یعنی اس میں جلالہ اللہ کے مفہوم میں کلی نہیں ہے کہ ہر چیز پر بولا جا سکے بلکہ ایک ہی معین و مشخص و معروف ذات پاک کا نام گرامی ہے اور اس میں جامع و مستجم جامع صفات ہے جی یعنی یہ تمام باقی یہ اللہ کے لفظ اللہ اللہ کے ذات کا نام ہونے کی دلیل یہ بھی قرار دیا ہے یہ اسم باقی تمام صفات کے لیے موصف ہوا ہے اور کہیں بھی اللہ کے شعور اسم کے لیے صفت واقعہ نہیں ہوا ہے تو یہ بھی ایک واضح دلیل کہ اللہ کے ذات کا نام ہے یہ اسم ذات ہے یہ اس میں صفت نہیں تو لیا اس میں جامع مستجم جمیع صفات ہے اور یہ اللہ کے اسم ذات ہے یعنی اللہ کی ذات پاک ہاں اللہ کی ذات کا اللہ کی ذات پاک کا نام ہے نام گرامی ہے صفات نہیں ہیں اور اللہ کی آتمائی صفاتی میں سے نہیں ہیں اور اس مبارک اللہ کے اس میں ذات ہونے کی واضح دلیلی ہے قرآن پاک سمیت تمام دعاؤں اور احادیث میں یہ اس میں جلال اللہ ہمیشہ موصف واقع ہوا ہے ہیں اللہ الرحمٰ رحیم آیا ہے لیکن الرحمٰن اللہ الرحیم اللہ کہیں بھی نہیں ہے اللہ پہلے ہے رحمان اس کے بعد ہے اللہ پہلے رحیم اس کے بعد ہے اللہ پہلے ہے سمیع اور بصیر بعد میں یہ عربی زبان کو اصول موصف پہلے ہوتے صفات بعد میں ہوتی ہے تو یہ اس بات کی ہے کہ اللہ اللہ کے ذات کا نام ہے صفاتی نام نہیں ٹھیک ہے تمام دعاؤں جو ہے قرآن پاک سمیت تمام دعاؤں احادیث میں یہ اسم جلال اللہ ہمیشہ موصوف واقع ہوا اور دیگر آسماء اللہ میں الرحمٰن الرحیم الغفار الرضا خالق وغیرہ سب صفات صفت واقع ہوا ہے لفظ جلال اللہ کے لیے لفظ جلال اللہ کے نے صفت واقع ہوا ہے اور یہ اسم جلال اللہ دوسرے اسما الصنہ کے لیے ہمیشہ موصوف واقع ہوا ہے تو یہ اس بات کی واضح صفت ہیں واضح دلیل ہے کہ لفظ اللہ جو ہے ہاں جی لفظ اللہ جو ہے اللہ کے ذات واجب الوجود کا نام ہے اس کے صفاتی نام نہیں ہیں تو آج کے دس ہم یہیں تک اتفاق کر لیتے ہیں آج ہاں جی حالات بھی ایسا ہے کہ زیادہ بحث کرنے کے ساتھ سننے کو حوصلہ بھی نہ ہو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم اس میں اعظم اللہ کا واضح یا اللہ آپ کے تریزہ تر باقی عصما و صفات جلالی و جمالی و کمالی کے واسطے اللہ آسمہ برکت الرحمن الرحیم غفار ستار خالق ان تمام آسمان ننانو آصما الحسن کا واسطۂ اللہ وار اللہ اس وقت دنیا اسلام اور پوری عالم میں نو انسانی جس مثبت میں جس کورونا وارث کا شکار ہے تریس اس اسم اعظم کے برکت سے اور اس کا مشہور تاہم محمد مصعف صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک علیہ السلام کی برکت سے یا اللہ اس بلا سے تمام مسلمانہ عالم کو جلد از نجات عطا فرمایا اس با اس کو اس جو جراثیم سے ہم سب کو تمام مسلمانہ نے عالم کو اللہ نجات عطا فرمایا اللہ اور اس بلا سے آفت کو سر جلد از زمین سے اٹھا دے اللہ و تیر رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرمایا اللہ اور جس محمد سے میں ہم سب شکار پرین و انسانی شکار تمام عالم شکار اس سے ہمیں جذ اور جسم بجائے محمد والن رحی اور نجات عطا فرمایا اور ہمرحمن علام و صلی اللہ, اللہ محمد